الله يزيد الرصو وخطمر امم بها محمد المصطفى والله اني واصحابي والصدق والله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 إن الله اكبر الله اكبر الله اكبر من الله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 ایسا نواں کام جست سہی ہے جس سنت پوری شریت اٹھ جائے گل دور رکھا شہر اتر گلتے دور رکھے دو حتمی فیصلہ دیں گے ہر ہے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 मिलाद मिलाद नाल पक्की और पक्का दे किराम ते अग के अंगारची क्यों अपने आपू जिला اللہ تعالی ویرار جنت دیتی سوکھا ہے میں پوچھنا کیا رب کا ویر ناراضگی ہی اتنی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 ایک جائز لبتے سنت موقع ہوں سنت موقع تو واجب ہوں واجب تو فرد ہوں یہ ترتیب تو فرد تو لے کے تھے تک جو بھی کوئی عمل ہے اسلام ہر نیک عمل اور رکھ صرف رکھ اور صرف امید رکھ اسلامی کہ صرف امید رکھنی ہے اللہ قبول کرنا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 ارشاد ربانی نے فرمایا وہ ما اتوا وكلوا اللہ اکبر ربی مجد هو اور ایمان والوں کی مولا صفت مسئلہ ہے لوگ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 انعائشت ربی اللہ تعالیٰ قال <سؤال> اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انعائیٰ اہماللذین یشربون الخمرہ ویسوے خونہ قال اللہ یا ابن تسدید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 ناراض سنا کرتے واہ واہ پاک لگا پھرتا بڑے مطمئن سو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 پہلی جانے میں ایک چوتھ روایت کہ سے ابو لحب دے بخشی چند دنیں یا کافرے کافر دی بخشی نہیں ہوتی او اتحافہ آیا اورے یا ہی آہلی ہی شرحیب آتے ہیں انہوں جو دوں دار میں نکھے اقرابتے ہیں کہ بڑے بھے ریحالت تھی بڑے بھے ریحالت تھی تو انہیں آکھیں سید میں رکھنی آگے کچھ ملزائی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 جو میرا کتے پلاونا پانی پکا قبول را دے دے ہو گیا جو جو جو جو جو جو جو بی بی میں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 ما دیو اللہ, دے فضل اللہ اور اس کی رحمت دے خوش ہوا میں گل کرتا کہ سال خوش ہونے کی گل نہیں اللہ یہ نہیں کہ سال جی شیا سال تو بعد رکھ رہے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 ایک گل گلجھانا دوسری گل سمجھانا ملاد منا کوئی رسول دلیل نہیں दलील भी नहीं क्यों, क्यों, क्यों। जो बड़े बड़े मुरटद बंदे बड़े बड़े दल बे बड़े बड़े बेईमान बंदेला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 के जश्न रसूल, रसूल ही आमना ठा टोला बैठा होना कुड़िया भी माँ बड़ा कुड़िया भी बा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 مینارے پاکستان سے بڑی ملاد ہوں کوئی کتے دا پوتری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 مجودسیاں دی، مجودسیاں دی تے تے. اگر کسی مسلمان نے ای گل کہ مجوسیا دا کھانے کھان ویلے چپ بڑا چنگا کام ہے فقہا فرماند نے بندہ, بندہ, بندہ ہو فرو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 میری جانے और इधर एक होर एक कोई बंदा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 कि आखोगे सुनने की निशानी हो तो भी साल पड़ी छूम होनाफत हर रंग मुनाफत हर रंग हर दौर मुनाफत कर ल اللہ محمد کو حضور سرکار تعزیم کن کرد کر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 دیکھنے والی لکھا ہر نئی ہے گفتار میں کردار میں ابلیس کی پہچان بس پتر میں انسان ہاں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 بلالمی سب کا نبی کریم ہدایت دے اسلام متباہ فرما حق فرما بول پالا پرمپ لانا ہری ہی سید